وسلاۃ وس ابسلین نبينا محمد وحل علیہ وصحی و منتظہ بہدی بسارہ اللہ نہجہ اللہ یوم دین اماں محترم سامعین حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کے کتاب الر کتاب الرقاق کی شرح جاری ہے اور کتاب الرقاق کا بھی آخری باب حاؤز کوثر کے تعلق سے جاری ہے اور آج اس کی حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اٹھہتر چھ پانچ سات آٹھ ان احادیث میں جو آگے ساری آئیں گی حوضِ کوفر کا بیان ہے اور حوضِ کوفر کے حوالے سے اس کے پانی کے حوالے سے اس کی وسعت اور لمبائی کے حوالے سے اور اس کے آبخوروں کے حوالے سے نبی الاسلام نے اطلاع دی ہے اپنی امت کو وجہ یہ ہے کہ ترغیب کہ امت اس حوض کے بارے میں سنیں اور اس پانی کی اہمیت کو جانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے یہ نعمت اپنے اختیار سے کسی کو حاصل نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی مدد سے حاصل ہوگی جس کے لیے شریعت نے ایک اصل مقرر کیا ہے ہم آگے پڑھیں گے اور وہ اصل نبی علیہ السلام کی اطباق ہے بدت کا ارتقاب کرنے والوں کو حوضِ کوثر سے دستکار دیا جائے گا انہیں قریب تک نہیں آنے دیا جائے گا اور وہی لوگ اس حوض کا پانی پی سکیں گے جن کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع کا جذبہ ہے اور جنہوں نے یہ بات ٹھان رکھی ہے طے کر رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا وہی سواج کوثر کے پانی سے محدوظ اور مستفید ہوں گے یہ آج یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی ہوا وہ کہتے ہیں القوثر الخیر القصیر اللہوی آطا اللہ ایہو. یہ کوثر کیا ہے اننا آتا الکوثر یہ کوثر کیا ہے یہ الخیر القصیر خیر کثیر بہت زیادہ خیر اللہوی آطا اللہ ایاہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یعنی یہ بھی ایک تفسیر ہے حوض کوسر کی یا کوثر کی ایک تو معنی حوض کوثر دوسرا اس کا مانا جب عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا القوثر کثرت سے ہے اور مراد کثرت خیر اللہ تعالی نے آپ کو خبر دی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا یعنی خیر کثیر عطا فرمائی اس خیر کثیر کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی دنیا میں کیا ہے آپ کو بہترین دین دیا اس دین کو مکمل کیا رفیع جماعت آپ کو دی جو تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پر چھا گئی بڑی بڑی طاقتوں کی کمر توڑ کے رکھ دی کسرا اور قیصر جیسوں کو طاقت و تاراض کر دی ہے اور دنیا کی سربتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں دنیاوی مال سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مالا مال کر دیا یہ سب خیر کثیر جس کا تعلق دنیا سے یا پھر اس خیر کثیر کا تعلق آخرت سے آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے واضح آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے نویر اسلام کی حدیثر صاف ہم لوگ یعنی ہماری امت اور میں اور میری امت زمانے کے اعتبار سے آخری لیکن قیامت کے دن جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے یہ خیر کثیر جو آپ کو حاصل ہوئی اور اس برکت سے آپ کی امت کو حاصل ہوئی اور اسی خیر تصویر میں حوض کوثر بھی بعض حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کا حاؤز ہوگا مگر سب سے بڑا حوض محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے زیادہ وارد ہونے والے لوگ آپ کے حوض پر ہوں گے تبھی تو آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے پیمانے جو ہیں جو آپ ہو رہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے اس مقدار میں جس بات کی دلیل ہے کہ حوض قوثر جو ہے بڑا وسیع عریض اور طویل حوض ہے اور بڑے لوگ اس میں وارد ہوں گے اور پانی پئیں گے آپ کی امت کے یہ ایک تفہیر جبد کے سے مروی ہے کہ الکوثر کا مانا الخیر کثیر ہے یہ مانا اگر لیں تو زیادہ اس میں وسعت ہے خیر کثیر میں ہر قسم کی خیر دنیا کی آخرت کی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی آگے کہتے ہیں قال ابو بشر قلت تو جس ابو بشر جو اس حدیث کے اراضی ہیں امام بخاری کے تیسرے استاد ہیں شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ یہ کہتے ہیں کہ کل طل سعید میں نے سعید سے پوچھا یہ جو بیر کہ سعید انجر کہ اناسن یعمون کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں انہر ان پھر جن کہ یہ حوض کوسر جنت کی ایک نہر ہے جو قیامت کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائے گا اور آپ کہتے ہیں کہ القوثر سماج خیر کثیر ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جنت کی نہر ہے جو قیامت کو آپ کو ملے گی تو یہ اس تفسیر میں گویا اختلاف ہے تو انہوں نے سمایا اختلاف نہیں ہے فقال سعید السعید نے جواب دیا سعید الجبیر نے بن عباس کے شاگرد ہیں کہ الحر اللہ پھر الجنہ یہ جنت کی نہر جو ہے من الخیر جو اس خیر کثیر ہی کا حصہ ہے من الخیر اللہ عطا اللہ ہو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اب دونوں تصویروں میں کوئی تعارف نہیں ایک تصویر ہے اس کا معنی حوض کوثر اور ایک تصویر اس کا معنی خیر کثیر جب کہ دونوں کو جمع کرے تو بات یہ ہوگی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آخرت کی خیر کثیر میں حوض کوثر بھی جو آپ کو عطا فرمایا جائے گا بہت بڑی نعمت ہے اس میں کوئی تعرض نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ مان اور مراد ایک ہی ہے آگے جو حدیث ہے چھ پانچ سات نو یہ عبداللہ بن امر نے آج سے مروی ہے یہ کہ کہتے ہیں قادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہاؤ بھی مسیرت و شہر کہ میرا حاؤض جو ہے یہ ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے کے بقدر کہ ایک مہینہ کوئی شخص چلے سفر کرے جتنا علاقہ وہ عبور کرے گا اتنا بڑا میرا حاؤز ہے اب وہ ایک مہینے کا سفر یہ بیان نہیں کہ وہ سفر کس قسم کا ہو پیدل ہو گھوڑے پر ہو یہ اونٹ پر ہو اس کا تعین نہیں مگر مقصود اس حوض کی طوالت اور اس کی وسرت کو ظاہر کرنا کہ میرا حوض جو ہے ایک مہینے کی مسافت کے باقر ہے معو اب یہ تو میرا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا حوض پتھر کا پانی اب یا سفید ہوگا من اللہی دودھ سے زیادہ وہ ریح ہو من المسک اور اس کی خوشبو جو ہے وہ مسک کستوری جنت کی اس سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی یہ عہدے پوسر کے مواصفات ہیں اتنی عالی عالیشان نے مطلب کتنا عظیم اللہ رب العزت کا احسان اپنے بندوں پر یہ خوبصورت چیز میدان معاشر میں اطاف فرمائی میدان معاشر جو سراسر پریشانیوں کی جگہ ہے اذیتوں اور حموم وغموم کی جگہ ہے تو ایسے میں وہ بندے یقیناً خوش ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت دے دے حوض فوثر جس کی وضاحت اللہ کے پیارے فضل نے فرمائی اس کو عام پانی مت سمجھنا اس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید اور مسک کستوری سے بڑھ کر خوشبودار ہے آہر مدر اصل بھی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا یہ اس پانی کی تاریخ شہد سے زیادہ میٹھا اور بعض آ جیسے برف سے زیادہ ٹھنڈے کا بھی ذکر برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا تو پانی ٹھنڈا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا خوشبودار بھی ہوگا سفید بھی ہوگا بہترین رنگت والا اور یہ تھوڑا نہیں ہوگا فرمایا کہ وقزان ہو کنجوم اسما اور اس کے جو آپ ہو رہے ہیں جن پیالوں میں ڈال کر پانی پیش کیا جائے گا جو جام آپ کے سامنے رکھا جائے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر معنی ہاؤس بہت بڑا ہے اور پینے والے بہت زیادہ ہیں یہ آسمان کے ستاروں کے برابر آبہوروں کی تعداد ہوگی کتنے لوگ وارد ہوں گے اور کتنے لوگ اس حوض فصر کے پانی سے معذول ہوں گے اور اس پانی کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ منشارے بمنہ فلاحی وا آبازار جس حوض میں سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس کو کوئی پیاس نہیں لگے انہیں قیامت جب قائم ہوگی اور سورج انتہائی قریب ہوگا شدت کی گرمی ہوگی لوگ پیاس پیاس ادآتش ادآتش پکار رہوں گے اس وقت اس پانی کی نعمت یقیناً بڑی عظیم شان ہے جس کو پینے سے پیاس زائل ہو جائے گی اور جب تک میدان ہماشر میں موجود رہنے جبکہ معلوم ہے کوئی ایک دن, دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے جب تک وہاں موجود رہو گے سورج کے اس قدر نزدیک ہونے کے باوجود نہیں اس حوض کو کے مواصفات آگے حدیث نمبر 6580 جس کے راوی خادم رسول انس ان مالک رضم کہ رسول اللہ نے اشاد فرمایا ان نقد رحوی کما بین اتبنام یمن کہ میرے حوض کا جو سائز ہے جو اس کی مقدار ہے یا اس کی مسافت یا طول و عرض ہے کتنا ہے وہ کمابینہ اعلی و ثنا جیسے اعلیٰ اور سنا دو شہر یمن کے جیسے ان دو شہروں میں مسافت ہے فاصلہ ہے اسی طرح میرے حوض کوثر کا فاصلہ ہوگا یہ بات بیان ہو چکی کہ اس فاصلے کے حوالے سے آپ کے مختلف شہروں کا ذکر کیا ہے یہاں پر اہلا اور سنا کا ذکر اور ایک حدیث میں اہلا اور جحفہ کا ذکر اہلا اور جففا اور ایک حدیث میں جو ہے وہ فاصلہ مدینہ اور سنا کا ہے تو یہ تعارف نہیں ہے مقصود کیا ہے حوضِ قوصر کی وسرت اور طوالت سے آگاہی دینا ان فاصلے آپ نے مختلف بیان کیے ہو سکتا ہے یہ سامعین کے اعتبار سے ہو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سندھ کا ساتھی ہو تو آپ کہیں گے کہ اتنا فاصلہ جتنا کراچی اور حیدرآباد کا اور آپ کے سامنے کوئی پنجاب کا ساتھی ہو اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہ کہیں گے جیسے لاہور اور اسلام آباد کی مسافت لیکن اس کو سمجھانا مقصود ہے کہ بڑی اس میں وفیت ہے اور بڑی طوالت ہے بڑا وسیع یہ ہاؤس ہوگا بھرا ہوا پانی سے ٹھانٹ سے مارتبہ سمندر ہوگا اور آسمان کے ستاروں کے برابر آپ ہو رہے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبیم و شاہ نعمت وہ ان نفی ملاباری کا اگر جو نجومِ اور جس میں اباریخ ہوں گے اباریک ابریق کی جمع وہ کتنے ہوں گے آسمان کے ستاروں کے برابر یہی بات عبداللہ بن ابا عبداللہ بن امر نے بیان کی کہ پیچھے حدیث گزری اور یہی بات حدیث انس نے کہ حوضے کوثر کے آبخوروں کی تعداد جو جام رکھے ہوں گے جن میں پانی ڈیل کے پلایا جائے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے ان دونوں جیسوں میں ایک ہی بات سامنے آئی مقصد بیان یہ ہے کہ بڑا وسیع ہاؤز ہے اور بہت زیادہ اس میں پانی ہے اور بے تحاشا اس کے آپ ہو رہے ہیں انتہائی لذیذ میٹھا ٹھنڈا پانی جو اتنی زبردست گرمی کو دور کر دے گا جو گرمی حاصل ہوگی اس سورج سے جو ایک میل کے فاطمے پر کھڑا تو بڑی ابھی مشانے میں تھے آگے حدیث آنے سے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جن ایک دفعہ میں جنت میں چل رہا تھا جنت میں چل رہا تھا اسیر سارا یسیر اپنے قدموں سے چل کر کہیں جانا تو جنت میں چل رہا تھا کس موقع پر معراج کے موقع پہ جو اللہ نے آپ کو معراج کروائی زمین جن بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور اور بھی بہت اونچا اللہ تعالیٰ لے گیا اس موقع پر جنت میں داخل بھی کیا اور جنت کی سیر بھی کرائی اس دوران آپ نے ایک منظر بیان کیا بہت سے مناظر آپ نے بیان کیے ایک عزیز میں آتا ہے کہ رومسا کہ میں نے آواز سنی اب اللہ کی بیوی ام سلیم کی اور ایک عزیز میں آتا ہے کہ میں نے ایک محل دیکھا اور باہر سے بڑا پسند آیا مجھے اس وقت میری طبیعت للچائی کہ کاش یہ محل میرا ہو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ محل کس کا ہے فرشتے نے کہا لفتم بن قریش ایک قریش کے نوجوان کا یہ محل ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی قریش کا ہی ہوں میری امید اب قائم تھی پھر میں نے پوچھا وہ نوجوان کون ہے تو فرما کی عمر ابن خطاب رضی خطاب عنہ کا ہے دل جہاں اندر سے دیکھوں تو فرشتے نے میرے لیے دروازہ کھول دیا فرمایا کہ عمر جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے جنت کی حور دیکھی جو وضو کر رہی تھی پانی سے تو عمر مجھے وہاں تیری غیرت یاد آ گئی اور وہاں سے باہر نکلا جناب عمر رو پڑے اداروں زار اور ساتھ ساتھ کا یار سول میں آپ پر غیرت کروں گا آپ پر غیرت کروں گا تو اس طرح بہت سے منظر آپ نے بیان کیے میں کے موقع پر جو آپ جنت میں چلے اللہ نے جنت کا داخلہ آپ کو دیا بہت کچھ دیکھا اس میں یہ بھی ایک آپ کا مشاہدہ فرمایا کہ بھائی نما اناسی ہو جنت, جنت میں چل رہا تھا ہا فت کباب در المجوف میں نے ایک نہر دیکھی میں نے ایک نہر دیکھی اس کے دونوں کنارے جو تھے وہ خالی موتی کے کبو کی صورت میں تھے دونوں کناروں پر یعنی قباب قبا کی جمع گمبد کے معنی میں نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں میں موتیوں کے گنبد تھے کباب قبا کی جمع اور کمانا موتی جس کی جمع دور آتی اور مجبف جس کا پیٹ خالی ہو یہ پورا خول ہو چاندی یا سونے کا اندر سے خالی ہو مجبف تو میں نے گویا خول دار موتیوں کے گنبد دیکھے اس نہر کے دونوں کناروں پر کل چرض کیا ما ہا یا یا جب یہ کیا ہے یہ نہر کیسی ہے فرما حاض القر اللہ کا ربو کا یہ حوض ہے جو آپ کو عطا کیا آپ کے رب نے آپ کے رب نے یہ حوض کو آپ کو عطا کیا تی بہو تینکل از فر تو میں نے دیکھا اس ہاؤس کو اس کے پانی کو تو اس کی خوشبو طیب طیب کا مانا خوشبو اس کی خوشبو او تین ہو یا اس کی مٹی مسکل از تیز خوشبو والی مسک کی مانند تھی اب یہ دو چیزیں ہیں تین اور طیب تین کا معنی خوشبو اور تین کا معنی مٹی آگی امام مام بخاری بول رہے شک شک کا ہتبا تو ہتبا کو شک ہے یہ مام بخاری کا شیخ ہے اس حدیث کا راوی ہے اس کو شک ہے کہ اس کے شیخ اس, کا شیخ اس کا شیخ کون ہے اس کا شیخ ہے ہمام جب ہمام نے حدیث بیان کی تو تین کہا یا تین کہا یہ راویوں کی امانت ہے کہ پورا ہر لفظ بیان کرتے اس حدیث کا سما انہوں نے ہمام سے کیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں کہ ہمام نے جب حدیث بیان کی تو فائزہ تینوں ہو کا یا تیم ہو کہ لیکن دونوں معنی دونوں لفظ تمہارے معنی درست ہو سکتے ہیں اگر تیم ہو تو معنی خوشبو جنت کی خوشبو تیز مسک جیسی ہے یہ معنی بھی درست ہے جنت میں ہر جگہ خوشبو ہوگی خوشبو کی خوشبو پھیلی ہوگی اور وہ نسق کی خوشبو ہوگی یا پھر اس کا تینوں مٹی اس کی وہ بھی خوشبو سے بھری ہوگی جب ہر جگہ خوشبو ہے تو مٹی بھی خوشبو سے بھری ہوگی تو جو دو الفاظ مختلف ہیں ان کے مفہوم میں کوئی تعاون نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو حدیث میں اضطراب کی خبر دیتی ہو جنت کی عمومی خوشبو بھی مسک ہے اور اس کی مٹی بھی مسک ہے مسک کی خوشبو والی یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ جو حوض کوسر ہے جنت کی ایک نہر جاری ہوگی اور ایک دس میں دو نہریں جن کا پانی حوض کوسر میں گرے گا یعنی حوض کوسر کا پانی جنت کی نہروں سے پیدا ہوگا اور یہ نہریں ہمیشہ رہیں گی اور دونوں کرداروں پر یہ خوبصورت کبے گمبد ہوں گے بنے ہوئے بڑا عمدہ منظر ہوگا خوبصورت منظر ہوگا خوشبو پھوٹ رہی ہوگی تیز مسک مسک والی پانی بھی خوشبودار پانی بھی سفید پانی بھی میٹھا پانی بھی ٹھنڈا اللہ سب کو عطا فرما دے یہ حوضرے فصرے کے مواصفات کی بخاری نہ حاضی میں بیان فرما رہے ہیں ساری خبریں کیوں دی جا رہی عہدے کو موجود ہے تیار ہے اور یہ خبریں کیوں دی, دی, دی جا رہی ہماری تشویق اور ترغیب کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کرو رقبت پیدا کرو اور اس عہدے کوثر کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کرو تیاری کے بغیر نہیں نیکی کے بغیر نہیں جیسا کہ ہم نے پیچھے ارض کیا کہ عد کوثر کے پانی کے حصول کے لیے جو سب سے بڑا قاعدہ شریعت نے دیا وہ سنت کی اتباع ہے اور جو بدوتی ٹولہ ہوگا اسے دھکے دے کر دور کر دیا جائے گا عہدے کوثر سے ہٹا دیا جائے گا اور صرف وہی لوگ اس میں سے پانی پیئیں گے یہ نبی علیہ اسلام کی سنت کے متوع ہوں گے عقیدے میں عمل میں ظاہر و باطل میں لہر و نہار کے اعمال میں سفر و حضر کے اعمال میں ان کا جو ایک ذوق اور شوق ہے اور جو ان کا عقیدہ ہے ہر معاملے میں سنت کی اتباع اور سنت کی پیروی وہی لوگ اس کا پانی پی سکیں اور بےدعتیوں کو دھکے دے کر دھوکار دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا اور دور کر دیا جائے گا جیسے یعنی آگے حدیث میں آ رہا ہے یہ حدیث صحیح انس کی روایت سے رضی اللہ روزے لائیں ہے کہ قال نبی السلام نے شاہ فرمایا ناسمن اس کچھ لوگ وارد ہوں گے مجھ پر وارد یعنی ورود آنا اور ورود بعض اوقات پانی پر وارد ہونا پانی پینے کے لیے حوض ہو یا تالاب ہو اس پر جانا پانی پینے کے لیے تو پانی پینے کے لیے کچھ لوگ مجھ پر وارد ہوں گے من اسب میرے اس احاب میں میرے ساتھیوں میں سے اس نے اسے حاد اصحاد کی تصویر ہے اور اس میں قلت کا معنی ہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو آئیں گے وارد ہوں گے حتیٰ اذا عرف تو جب میں ان کو پہچان لوں گا اخ تولے تو مجھ سے مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ ہٹا دیے جائیں گے دور کر دیں دی گے گرفتار کر لیے جائیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے کہ خبردار تم آگے نہیں جا سکتے تمہارا آگے آگے جانا ممکن نہیں ہے اجازت نہیں ہے فقور و صحابی میں کہوں گا میرے ساتھی ہیں ان کو آنے دو فیقو جبیل امین کہیں گے لا صدری ما آحدہ صوبہ ایسا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے فلمیں داری کیے بدعت قائم کی نئے طریقے ایجاد کیے نئے عمل ایجاد کیے یہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں رد و بدل کیا بےرد کی دو صورتیں ایک کم کر کے دوسرا زیادہ کر کے احکام کو کم کرنا بھی بےدعت ہے اور زیادہ کرنا بھی بے ہے اگر اثر کی نمازگی چار رکھا تھا تین کرنا یہ کمی ہے بےدعض ہے اور پانچ کرنا یہ زیادتی یہ بھی بے ہے تو یہ لوگ بیدر ہی لوگ آپ نہیں جانتے ہم اس لوگوں کا شکال نہیں ہیں ہم پرسو بات کر چکے کیونکہ یہ مقام بہت تفصیل کا نہیں ہے کچھ لوگ اپنے غلط مقاصد کے پیش نظر غلط عقیدے کے پیش نظر اس عدیج سے استعل کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ مرفز ہو گئے صحابہ دلودی ہو گئے نوز بلّہ یہ کیسے ممکن لیکن جو خبر اللہ نے دی ہے اس خبر میں تبدیلی ہو سکتی اللہ احکان میں تبدیلی کر سکتا ہے نمازیں پچاس فرض کی پانچ کر دی یہ حکم کی تبدیلی حکم کا نسخ ہے لیکن خبر کا نسخ نہیں ہو سکتا خبر تبدیل ہو ہی نہیں سکتی خبر کی تبدیلی کو معنی اللہ کو نعوذ باللہ اس نے جھوٹ بولا یہ اللہ کو علم نہیں تھا اللہ نے خبر دی وہ غلط تھی اب صحیح خبر دی جا رہی اللہ کے علم پر تعین ہے عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا اس صورت قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کے فرض پر فعین آمن ہوں مثل ماں امن تو صحابہ کی ایمان تو مثال بھی قرار دی علائے کو مساج سارے صحابہ سچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ سلحبیاں میرے والے سو صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا صحاب بدر سارے جنتیں ساری خبر اللہ نے دی راجم گئے سارے مردد ہو گئے یہ پہلا اللہ کے علم پر وارد اللہ کو معلوم نہیں نبی احسان کی حدیث اللہ کی وہی سے ابو بکر جنتھی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی ابو طلح جنتی عبد الرحمن جنتی ابو بن جرا جنتی یہ خبر اللہ نے دی اور آج ان سب کو مرتد مان لے تو پہلا یعنی صحابہ پر ترنت تو بعد میں پہلا سان اللہ کے ساتھ اس کے علم پر کہ اس نے پہلے کیوں بتایا کہ جنتیں سارے اس کو علم نہیں تھا کہ سارے مرتد ہو جائیں گے تو ہم نے کل اختصار سے عرض کیا تھا کہ وہ جو لوگ وارض ہوں گے اور آپ ان کو پہچان جائیں گے اس کے دو معنی یا تو وہ مرتد جن کا تعلق بعض قبائل آراب سے جو اللہ کے نبی کی وفات مرتد ہو گئے میں وفات کے بعد مرتد ہو گئے سید عبر کے صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد ان سے کتاب کیا لڑائی کی ان سے اور ان کی سرخوبی کی یہ کچھ لوگ تھے مرتد ہوئے یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے نبی ان کو پہچان جائیں گے ان کو صحابی نہیں کہا جا سکتا صحابی وہ جس نے تین چیزیں اس نے بحالت ایمان نمبر ایک اللہ کے نبی کو دیکھا نمبر دو پھر اس پر قائم رہا ایمان پر مرتے دن تک مرتد نہ ہوا وہ صاحبی یہ لوگ مرتد ہو گئے ان کی صحابیت ختم ہو گئی ان کو صاحبی نہیں کہا جا سکتا صحابی وہ جو ایمان پر قائم رہے ایمان پر اس کا انتقال وہ کچھ لوگ جو مرتد ہوئے اور خلیفہ امول ان سے قتال کیا ان کی سرکوبی کی یہ لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی ان کو پہچانیں گے کہ یہ میرے ساتھی تھے مگر جبیل گئے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا معنی مرتد ہو گئے صحابیے سے نکل گئے ایمان سے نکل گئے اور دوسرا معنی یہ کہ یہ بدرتی لوگ عمومی امت محمدیہ کے بزرتی لوگ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے آزائے وضو سے ان کے وضو پہ ادا چمک رہے ہوں گے ان کا چہرہ ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور آپ کا فرمان ہے کہ میری امت قیامت کی دن آئے گی یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ ان کے کا اضاف چمک رہے ہوں گے تو آپ پہچان جائیں گے میرے ساتھی میری امت کے لوگ ہیں جب ان کو دھکارا جائے گا تو آپ کہیں گے یہ میرے ساتھی ہی ہیں انہیں کیوں روکا جا رہا تب جبری ان لا ددری ماہد سک آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کس قسم کی بدعت جاری کی بدعت کو رواج دیا بدعت کو اپنایا تب آپ ان کو کہیں گے سوخن سوخن سو خن میں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا ان کو ہٹا دو دور کر دو مجھ سے اب یہاں اعتراض صرف یہ ہے کہ جب وہ بدعتی ہیں ان کی نمازیں مقبول نہیں وضو مقبول نہیں تو آزاد کیوں چمک رہے یہ قیامت کے دن ہوگا انہیں مزید عذیت دینے کے لیے اللہ فراد بدار اللہ معلوم یا کون یافتہ سے قیامت کے دن لوگوں پر بعد فیصلے ایسے اچانک گریں گے ان پر جن کو ان کو توقع نہیں ہوں گے، ساتھ ہوں گے ہی عظائے چمک رہے ہوں گے وقتی طور پر خوش ہوں گے ہم کامیاب ہیں ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور پھر اچانک جب یہ خبر دی جائے گی کہ بدرتی ہی لوگ ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ان کی چمک ہی وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا تو اس میں نفسیاتی تکلیف ہے اور زیادہ کلفت و ہے جیسے میدان معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے ایک وقتی طور پر ان کو خوشی دی جائے گی وہ سمجھیں گے ہم ان صحابہ کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ مگر جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا وقت آئے گا جو مومن پکے اور سچے ہوں گے سجدہ کر جائیں گے اور منافقین جو ہیں جب سجدہ کرنے لگیں گے ان کی کمرے تختہ بن جائیں گے سجدہ کر ہی نہیں سکے یہاں علیحدگی ہو جائے گی جو سجدہ کر گئے وہ مومنین ہیں جو نہیں کر سکے وہ مناحقین علیحدگی ہوگی تو سوال یہاں بھی یہی ہے کہ جب تھے منافقین تو ان کو اتنا عرصہ کیوں وہ کھڑا کیا گیا مومنین کے ساتھ ان کی خوش فہمی کے لیے اس میں اور اذیت ہوتی ہے اچانک جو فیصلہ فادر ہوگا کہ یہ منافق ہیں اور ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں جہنمی نہیں ہے تو ایک نفسیاتی ان کو اذیت ہوگی اس بات اس اچانک فیصلے کو کر اسی طرح یہ لوگ بدرتی ان کے عزائے مدود چمکیں گے جب تمنگل کا وقت آئے گا اللہ وضو کے اذا کا نور چھین لے گا پھر مومن الگ اور یہ الگ جنتی الگ اور یہ جہنمی الگ سبحان اللہ آگے اسی معنی میں یہ ساحل نصی العن کی روایت سے متے کے خواب نبی صلی اللہ علیہ السلام نے شاط فرمایا انی فرت حکم عدل میں حاؤض پر آپ کا فرد ہوں گا فاراتوئے فرد کا معنی پہلے پہنچ کر وہاں کے معاملات سیٹ کر کے تمہارا انتظار کروں گا فرد فرتھ ان چھوٹے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے جو بلوغت سے قبل فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کے فرت ہوں گے اور پہلے پہنچ کر اپنے ماں باپ کا انتظار کریں گے ان کا استقبال کریں گے میں بھی تمہارا استقبال کروں گا حوض کوسر ممرہ علی اشارے جس حوض کوسر کے پاس آ گیا یہاں سے گزرا وہ ضرور پیئے گا یعنی کچھ لوگ گزرنے کی, کے لیے آئیں گے مگر ان کو دور سے دھتکار دیا جائے گا بزرتی لوگ جن کے پیچھے ذکر ہوا لیکن جو غریب آ گیا وہاں سے گزرا وہ ضرور پیئے گا رمن شاربا لم یزماں ابادا جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی عارف ہوں بھائی عارف ہو اور حوض خوص پر مجھ پر کچھ لوگ وارد ہوں گے کچھ لوگ داخل ہوں گے میں ان کو پہچان جاؤں گا وہ مجھے پہچان جائیں گے صبح یو ہا لو یو ہا میرے ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی ان کو ہٹا دیا جائے گا مجھ سے دور کر دیا جائے گا جن کا ذکر احادیث میں آ رہا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ بزنسی لوگ یہ یہ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے بالآخر ان کو اس حوض کوسل سے دھکار دیا جائے گا اور دور کر دیا جائے گا آگے بھی یہی حدیث ہے یسان صادی کی روایت سے فتح کے فقال اشد والا ابی سعید بن خدری. میں خود لی ہے وہ یزید و اور جب یہ حدیث صاحب نشاعد نے بیان کی جو پیچھے گزری ہے جب یہ حدیث جناب سہل نے بیان کی جو پیچھے گزر چکی تو ہمیں کہ ہاضر ہاغذہ سمے تو میرے سہل ہے نمان نے ابھی عیاش یہ شیخ ابو حازم کے ابو حازم نے نعمان سے کہا کہ آپ نے اسی طرح یہ حدیث سہل سے سنی فقولدول میں نے کہا اسی طرح فقال ارشد اللہ ابی سعید یہ حدیث میں نے ابو سعید خدری سے بھی سنی ہے انہوں نے بیان کی یہ حدیث مگر ساتھ سب کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جو جناب سہل بیان نہیں کر سکے مگر ابو سعید خدری نے وہ حدیث پوری ان کو زبانی یاد تھی جو انہوں نے الگ نبی سے سنی تھی کچھ الفاظ اس میں زائد ہیں جو سہل کی حدیث میں نہیں ہے ابو سید خدری کی حدیث میں ہیں اور الفاظ کیا ہیں فعقول جب ان کو دھتکار دیا جائے گا ان کو دور کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا ان مننی یہ مجھ سے ہیں یہ میرے دین سے ہیں میری امت سے ہیں بھائی کہا جائے گا ان لا کا لا صدری ماں دسواہدہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسی, کیسی بداعت جاری کی فاقور اس وقت میں کہوں گا سو حقن سو من یہ منغرا جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے ان کو دھکار دیا جائے سوکن یہ سوق ابن بات فرماتے ہیں سوقند بہدن کے معنی میں یعنی دوری کے معنی میں یقال و شحیق یعنی قرآن پاک میں صحیح کا لفظ ہے جو بعید کے معنی میں ہے اور سہق اصح کا اب عیدہ یعنی سحق اور اصح دونوں کا معنی ایک ہی ہے اب دور کرنا سہقا سلاسی مجرد ہے اور اصحا کا سراخی مزید بھی ہے لیکن مانا دونوں کا ایک ہی ہے تعدی اور نظوم کے اعتبار سے مانا مانا دونوں متعدی ہیں سہا کا معنی بھی اب آگاہ ہے اور اصح کا کا معنی بھی اب آگاہ ہے دور کرنا تو اللہ کے نوی فرمائیں گے سوح قند سوح قند کہ منعقیر جن لوگوں نے میرے پاس میرے دین کو تبدیل کیا انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے مجھے ہٹا دیا جائے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ حوضر قوسر کا جو مقدس ایک جان ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے بدت کا ارتکاب نہیں کیا اور اگر سابقہ زندگی میں بدت کا ارتقاب ہو گیا تو آج بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے موجود ہے توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے رسول کی اتباع کے فضل سے اور آپ رسول کی اتباع کے وسیلے سے ہمیں یہ خوبصورت تحفہ فرما مادے حوضِ قوثر کا جو میدانِ معاشرے میں لوگوں کو حاصل ہوگا اور ان لوگوں کو بذکار دیا جائے گا جنہوں نے بلت کا ارتقاب کیا تو خالص دین کو اپنانا ہی اس نعمت عظمہ کے استحقاق کا باعث ہوگا واللہ تعالی بری ولی توفیق وارف اللہ فیکم و دعوانا العبانہ الحمد رب العالیہ